بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحده صدق وعده نصر عبد وعز جند وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہدین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد ابو سوری حفظه اللہ کی کتاب دعوت المقاومه الاسلامیہ العالمیہ سے یہ چوتھا درس ہے اور فی الحال ہم کتاب کے تعارف ہی کے سلسلے میں درس میں مصروف ہیں یہ آپ کے سامنے عنوان ہے تنوی بش انہاد ہند نسخہ یعنی چودہ سو پچیس ہجری دسمبر دو ہزار چار کو بقول استاد محترم کہ یہ نسخہ میں امت کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سلسلے میں چند گزارشات اور چند یا دہانیاں استاذ اپنے قارئین کی خدمت میں پیش فرمانا چاہتے ہیں ہم اس کا خلاصہ ساتھیوں کے سامنے بیان کریں گے استاذ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض ساتھیوں کو اس کتاب کی اشاعت کی ذمہ داری اور اجازت دے دی ہے اور اس کے علاوہ جو کتابیں میں نے ان تین قحط زدہ سالوں میں لکھی ہیں اس کی اشاعت کی اجازت بھی میں نے دے دی ہے نیز اللہ تعالی اگر آسان کرے اور مدد فرمائے تو مزید بیانات وغیرہ کی اشاعت کا بھی ارادہ ہے اس کی بھی اجازت میں نے بعض ساتھیوں کو دے دی اس اس کتاب کی مختصر سی تاریخ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو مواد موجود ہے یہ اکثر ویڈیو اور آڈیو کیسٹوں میں بن تھا اور ان کیسٹوں کو کتاب کی شکل میں منتقل کرنا ایک خواب تھا جسے بہت ہی زیادہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر پایا تھا اس لیے کہ ہم امارت اسلامی افغانستان کے ساتھ جہاد اعداد اور دوسرے کاموں میں مصروف تھے ونس اللہ الاخلاص والقبول اللہ تعالی سے اخلاص اور قبولیت مانتے ہیں دو ہزار ایک کے گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد جو ہمارا حال ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ ہم در بدر پھر رہے ہیں مارے مارے پھر رہے ہیں محاصرے میں ہیں ہم میں سے جو شہادت نہ پا سکے اور جو اسیری گرفتاری سے بچ گئے ان کا یہی حال ہے ان حالات میں یہ کتاب جس کو میں اپنی زندگی کا خلاصہ سمجھتا ہوں اپنے تجربات افکار اور اعتقادات کا نچوڑ سمجھتا ہوں اس کتاب کو امت کے سامنے پیش کرنا یہ میرا سب سے بڑا غم بن گیا تھا کیونکہ اس میں ہم نے ان باتوں کا خلاصہ جمع کر دیا ہے جسے کرنے سے ہم جہاد کے جنڈے کو بلند رکھ سکتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس جھنڈے کو گرنے اور ٹوٹنے اور منحرف ہونے سے بچا سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی امانت ہے اس کا احساس میرے کندھوں پر ایک بوجھ ہے کہ اگلی نسل اور آئندہ آنے والے مجاہدین کے حوالے کر کے اس کو جانا ہے جن پر اس زمانے میں یہودیوں سلیبیوں اور ان کے ہماری ہی امت سے نکلے ہوئے منافقین اور مرتدین کی طرف سے امتحانات کا ایک بوجھ آ پڑا ہے اس طرح کی اس نسل کے حوالے اس امانت کو کر کے جانا یہ ہم پر لازم ہے بس یہ غم ہے جو میرے کندھوں کو جھکائے جا رہا ہے کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں عرب افغان کا نام دیا گیا پھر ہمیں عمومی طور پر القاعدہ قرار دے دیا گیا حالانکہ تمام مجاہدین تو القاعدہ نہیں تھے اور پھر ہمیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا ان تمام حالات سے ہم گزرے اور اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں جو پیچیدہ اور مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں جس کے ذکر کا یہ مقام نہیں ہے اور یہ اس طرح کی مصیبتیں اور اس طرح کی آزمائشیں اور اس طرح کے حالات ہیں کہ جن کی مشقت اور جن کی تکلیف کا علم فقط اللہ کو ہے یا ان لوگوں کو ہے جن پر اللہ تعالی نے یہ انعام فرمایا ہے کہ اس امتحان اور ازمائش میں وہ رہیں اور وہ اس زمانے میں وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے دین کو لیے باغتے پھر رہے ہیں وہ اللہ ان اور اللہ کی قسم یہ فخر ہے استاد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ فخر ہے اور ہم اس سودے سے نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں اور نہ ہی اس کی طلب کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کی چاہت ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو سودا ہم نے کیا ہے جو عہد ہم نے کیا ہے اس سے ہم انشاءاللہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ کہتے اس کے باوجود کے حالات اتنے خراب ہیں میں نے جبری قامت اور کم گھومنے پھرنے کے ان حالات سے اس ماحول سے فائدہ اٹھایا جبری جب اقامت ہے نا مجبوری ہے کہ آپ نے رہنا ہے آپ نہیں ہل سکتے یہاں سے اور یہ ہمارے ساتھ بھی وہ عام بھی دو سال تک کمروں کے اندر محصور رہیں بس یہ جب تلاشی ہے محاصرہ یا کوئی جنگ ہے تو باہر جاتے ہیں اس کے علاوہ باہر نہیں جا سکتے حتیٰ کہ مجھے یہ واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ بازار جا کر میں نے ٹیلی فون کیا اور فون کرنے کے بعد دکاندار نے مجھے کچھ پیسے واپس کیے تو اس میں پانچ روپے کا سکہ بھی تھا پانچ روپے کا سکہ تو میں نے نہیں دیکھا تھا تو میں اس کو غور سے دیکھنے لگا تو دکاندار بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگا تو اس وقت میرے ذہن میں وہی سابق والا قصہ تیزی سے گھوم گیا تو پھر میں بھی تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے پڑ جائے یہ تو سر فرما رہے ہیں کہ یہ جبری اقامت اور کم گمنے پھرنے کا جو ماحول تھا اس سے میں نے فائدہ اٹھایا اور اس وقت کو میں نے اس کتاب کی تعلیف میں شب و روز لگا دیا گویا کہ میں اعتقاف میں تھا دو ہزار دو کے شروع سے رمضان چودہ سو تیئیس ہجری سے ذلقادہ چودہ سو پچیس ہجری تک یعنی تین سال مسلسل میں نے اس کتاب کو لکھنے میں لگائے گویا کہ میں احتقاف میں تھا بس اس کتاب کو لکھتا تھا تصحیح کرتا تھا پڑھتا تھا اور, اور اضافات وغیرہ کرتا تھا کہتے ہیں کہ اگرچہ ان حالات میں ہم کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے در در کی ٹھوکریں ہم نے کھائی لیکن اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہمت کا لباس پہنایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا اور میں نے یہ کام الحمد پورا کیا میں اللہ تعالیٰ سے انتہائی تذرع اور الحاظاری کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا کرے صحیح کام کرنے کی توفیق دے اور پھر اپنی فضل اور پھر اپنی مہربانی سے قبولیت کی مہر اس کام پر لگا دے کہتے ہیں کہ اس ماحول کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ کتاب رہ نہ جائے تو میں نے یہ نیت کر ہی لی فیصلہ کر لیا کہ اس کتاب کو بس ابھی چھاپنا چاہیے چاہے اس کی تصحیحات اصلاحات اور متباہی غلطیاں تھوڑی بہت رہ جائیں املا کی غلطیاں اس میں ہوں خیر ہے کوئی بات نہیں اس کو جلدی سے شائع کر دیا جائے اگرچہ مجھے اس کا افسوس ہے کہ اس میں غلطیاں موجود ہیں لیکن اس کے جو بنیادی فصول ہیں اور بنیادی اساسی افکار ہیں جسے میں زبان و بیان اور قلم کی امانت سمجھتا ہوں اسے انشاءاللہ اللہ میں نے مکمل حالت میں ادا کیا ہے اور استاذ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اگر اگلے سال موقع ملا دو پانچ میں چودہ سو چھبیس میں تو انشاءاللہ اللہ میں اس کی اصلاح کروں گا لیکن فی الوقت میں کتاب کی چھپائی میں تاخیر کو مناسب نہیں سمجھتا کتاب کی جلد طبعت اور اشاعت کے فیصلے کو مزید کس چیز نے تیز کیا وہ ایک اہم واقعہ ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے 2004 چار نومبر کی بیس تاریخ کو یہ اعلان کیا کہ اس کی مجرم حکومت نے مجھ جیسے ضعیف انسان کے بارے میں معلومات دینے والوں کو چند ملین ڈالر دینے کا اعلان کیا ہے ولا ادری لما استحق کومل اجرامی حقیقت اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اس مجرمانہ مہربانی کا کیوں میں مستحق کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالی سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہو کہ میں ایک ایسے مقام پر ہوں کہ جس سے کفار کو غسہ آتا ہے بس فخر و غرور کمانا اس سے نہ نکلے اور اللہ تعالی سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی میرے لیے نیک صالح عمل لکھے گا اصل میں یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں یہ آتا ہے ولاق اون موت ان یغید القفار ولاء الن عدو اللہ کتب الم بھی عمل یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اہل ایمان ان کی صفت یہ ہے وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں کہ جس سے کفار کو غصہ آتا ہے کفار کو غصہ دلایا جاتا ہے یا کفار کو کوئی بھی نقصان یہ پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کے لیے عمل صالح لکھتا ہے اس کی طرف اس ساز اشارہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے لیے کوئی عمل صالح لکھ دے گا جب اس وقت میں صالحین جیسی دوڑ و دھوپ کرنے کی حالت میں بھی نہیں ہوں بلکہ میں تو تلچھٹ ہوں صلیف صالحین تو گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید بنا کر اپنے لیے منتخب کر لیا ہے میں تو تلچھٹ کی طرح پیچھے رہ گیا ہوں وہ ارج اللہ ادری کا ہوں رحمتی من اور مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ میں بھی ان تک پہنچ جاؤں گا اللہ کی رحمت سے فہول حلیم الکریم وہ بردبار ہے وہ مہربان ہے وہاں کلن تمو اور اللہ سے امید رکھنا یہ ہم پر واجب ہے لازم ہے کہ ہم اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اللہ اپنے سلف صالح بھائیوں تک شہادہ تک پہنچا دے گا تو فرما رہے ہیں کہ بس میں نے یہ سوچا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور اس کتاب کی چھپائی نہ ہو سکے تباہت نہ ہو سکے تو امانت کی ادائیگی رہ جائے گی اور بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ امت کو میں یہ کتاب پہنچا نہیں سکوں گا تصحیحات اور اصلاحات کے پیچھے پڑ کر اصل مقصدی کہیں نہ رہ جائے فما لا رک لا یت رک ہوں جو چیز پوری حاصل نہیں ہوتی ہے تو پوری چھوڑی بھی نہیں جاتی ہے جتنی مل جائے اس کو تو لے لینا چاہیے تو سر فرما رہے ہیں کہ اور جو نقصانات اور, اور کوتاہیاں اس کتاب کے اندر ہیں اس کو میں نمبر وار بیان کر دیتا ہوں اور یہ دس نمبر ہیں پہلی بات چھپائی کی غلطیاں ہیں املا اور نہوی غلطیاں ہیں اس لیے کہ استاد نے جیسے کہا کہ اکثر بیانات سے انہوں نے نقل کیا ہے نا ویڈیو کیسٹو اور آڈیو کیسٹو سے ظاہر سی بات ہے جب آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے اور درس جو ہے وہ ارتجالی طور پر ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں اچھے سے اچھے ادیب لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں گراہمر میں کبھی مانس کو مذکر کہہ دیتے ہیں مذکر کو مانس کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے نا املا کی غلطیاں نہوی غلطیاں نقطے وغیرہ لگانے ویرگل کہاں لگائے کولن کہاں لگائے اس طرح کی چیزوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں البتہ قرآن اور حدیث ان کی عبارتوں میں کم سے کم غلطیاں انشاءاللہ ملیں گی آپ کو اور اسد یہ فرما رہے ہیں کہ جو صاحب استعداد لوگ ہوں جو ان غلطیوں کو اصلاح کر سکے تو نشر کرنے سے پہلے اس کی اصلاح کی میں ان کو اجازت دیتا ہوں دوسری بات آدم ابادل الافکار حقہ امینکر الخیر قبل اخراج الکتاب بعض افکار کو میں کما حق ہوں کتاب کی اشاعت سے پہلے حتمی درجہ نہیں دے سکا نمبر تین کتاب میں جو جنگوں اور فتنوں کے بارے میں بیان ہے احادیث کا ذکر ہے ان احادیث پر میں میرے پاس موجود تبصروں کو نہیں لکھ سکا اگرچہ میں چاہتا تھا کہ احادیث کے ساتھ ساتھ جو کچھ میرے ذہن میں ہے تجزیہ ہے تفسرہ ہے اس کو بھی لکھوں لیکن میں یہ نہیں کر سکا نمبر چار تربیت سلوک اخلاق اور عبادات کے سلسلے میں جو آیات و حادث اور مثالیں میں نے پیش کی ہیں ان پر بھی میں تبصرے نہیں کر سکا نمبر پانچ نوی فصل میں جو ممنوعات کا ذکر ہے اس کی بھی میں شرح نہیں کر پایا نمبر چھ جہاد اور مجاہدین کے دشمن خصوصاً استعماری اور بادشاہی درباری ملا اور پینٹاگون کے مفتی حضرات ان کی طرف سے جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اعتراضات مجاہدین پر اٹھائے گئے ہیں جن کی کل تعداد پندرہ ہے اور یہی ان کی کل جمع پونجی ہے ان کے میں نے جوابات دیے ہیں ردو دن شبہات کے نام سے کہ شبہات کے جوابات اس موضوع کو میں نے اس کتاب سے نکال دیا ہے اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ کہ اس کو الگ کتاب کی شکل میں شائع کروں گا نمبر سات اس کتاب کی بعض فصلوں کو انٹرنیٹ سے لیے گئے بعض معلومات کے ذریعے مزید مستند کیا جا سکتا تھا لیکن میں اسے نہیں کر پایا انٹرنیٹ کی سہولت جو اب ہے 2014 چودہ میں وہ 2004 چار میں کہاں تھی نمبر آٹھ اس کتاب کے اہم افکار کا خلاصہ اور اس کتاب کی دعوت کے خلاصے کو میں المدخل خل یعنی کتاب کے خلاصے اور کتاب میں داخل ہونے سے پہلے مہم باتوں کے عنوان سے لکھنا چاہتا تھا لیکن میں یہ نہیں کر پایا نمبر نو میری یہ اکثر کتابوں کے سلسلے میں بلکہ تمام کتابوں کے سلسلے میں یہ عادت رہی ہے کہ میں بعض باصلاحیت لوگ اور قابل اعتماد لوگوں کو اپنی کتابیں دکھایا کرتا ہوں اور, اور ان سے مشورے بھی طلب کرتا ہوں لیکن ان میں سے اکثر لوگ باصلاحیت اور زیاداد لوگ یا شہید ہو چکے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں اور جو حضرات موجود ہیں ان سے رابطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے اور کتنی میری آرزو تھیں کہ اس کتاب کے نشر ہونے سے پہلے اس کو چند حضرات دیکھ لیتے سب سے پہلے اخی و صدیقی میرے بھائی اور میرے دوست رمز و جہادینا ہمارے جہاد کی علامت اشیخ المجاہد مجاہد استاذ شمس الما امت کے سورج اسام اب اللہ دن اللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے و مت المت ابی سلامتی اللہ ان کی سلامتی کے ساتھ امت کو فائدہ پہنچائے ولا من حسدر عدوین اور کسی دشمن کے دل کو ان پر کسی مصیبت کے ذریعے ٹھنڈا نہ کرے یعنی یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صلیف صالحین تھے یہ کس طرح ایک دوسرے سے محبت اور کس طرح ایک دوسرے کی تعظیم کرتے تھے کتنا احترام کرتے تھے ورنہ یہ تو ساتھی ہیں لیکن ان کو شمس الامّة، امت کا سورج کہہ کر یاد کر رہے ہیں اور اسی طرح میرے دوست اور میرے بھائی وشیخی اور میرے استاز المجاہد القدوہ وہ مجاہد جو کہ نمونہ ہے درت اردل کنانا مصر سرزمین کنانا مصر کی موتی شیخ ری ایمن, ایمن زواہری اس کتاب کو کاش کے دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو سلامت رکھے اور امت کو ان کی بقا سے فائدہ پہنچائے اور اسی طرح میرے دوست اور میرے بھائی مجاہدین کے لیے ایک نمونہ بقیت الصالحین من لیبیا لیبیا کے نیک لوگوں میں سے باقی ماندہ یہ میرا گمان ہے اور اللہ کے سامنے میں کسی کی باقی بیان نہیں کر سکتا الشیخ عباللیف شیخ اللیث الخ شیخ ابو اللہ لیبی کاش کی اس کتاب کو دیکھ لیتے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور دشمن کو ان کے ذریعے نقصان پہنچائے شیخ ابوالیہ لیبی رحمہ اللہ شہید ہو چکے ہیں وہ قدر علی کاخی صدیقی اور اسی طرح میرے بھائی اور میرے دوست میرے ہم سنگر ہم سفر اسابر المسابر استقامت کرنے والے اور دوسروں کو ثابت قدمی کی تلقین کرنے والے المجاہد شیخ ابو خالد سوری کہ شیخ ابو خالد سوری بھی کاش کے اس کتاب کو دیکھ لیتے اللہ ان کی حفاظت فرمائے ان سے اور ان جیسے دوسرے لوگوں سے ہمیں اور امت کو فائدہ پہنچائے ساز کہتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو میں نے بہت کم دیکھا ہے کہتے ہیں کہ یہ حضرات اور ان کے علاوہ اور دوسرے حضرات تھے جو اس بات کے لیے مناسب تھے کہ وہ اس کتاب کو دیکھتے اور اس کتاب کو یہ سعادت نصیب ہوتی کہ وہ لوگ اس پر نظر ثانی کرتے ولا کن تفرق ناسب دنیا و تقت اور سب لیکن دنیا میں ہم لوگوں کا ایک دوسرے سے جدا ہو جانا اور راستوں کا کٹ جانا اس آرزو میں حائل رہا اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کتاب کے نشر کا وقت آ چکا ہے اور مجھے خوف ہے کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے اور کتاب ضائع نہ ہو جائے خدا نخواستہ اور خدا نخواستہ کہیں کتاب ضائع نہ ہو جائے اور یہ وقت ضائع نہ ہو جائے وصل حکر اور اللہ تعالی سے میں ہر قسم کی بلائی مانگتا ہوں چونکہ اس کتاب کو ان حضرات نے نہیں دیکھا ہے جن کے نظرثانی اور دیکھنے کی استاد کو آرزو تھی اس لیے استاد یہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ افکار ہیں اور جو کچھ مبادے اور نظریات بیان ہوئے ہیں اس کا میں اکیلے خود ذمہ دار ہوں یہ میری خاص آراہ ہیں اور افکار ہیں اگرچہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ سب افکار یا اکثر افکار واللہ عالم میرے اور تمام مجاہدین کے درمیان مشترک ہیں اس لیے کہ میں مجاہدین کو اچھی طرح جانتا ہوں وہاں نبی فبد اللہ ہوں اور اللہ کے فضل سے میں مجاہدین میں سے ایک ہوں اور مجھے یہ امید ہے کہ اس کتاب کو مجاہدین کی تائید اور حوصلہ اور ان کی رضامندی حاصل ہوگی اللہ کی رضامندی کے بعد یعنی اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے لیکن چونکہ یہ میرے ہم صف ہیں اس لیے ان سے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس کتاب کی تائید یہ کریں گے فائدہ اٹھائیں گے اس سے اور راضی بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو جو کچھ اس کتاب میں آیا ہے اس کے سلسلے میں ہم کسی اور کو ملامت نہیں کر سکتے اس لیے استاد نے خود اپنے ذمے سب کچھ لیا ہے نمبر دس وہ آخرنگ آصف لعدم اخراج ہی خراج ان فن میں میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ کتاب اس درجے میں شائع نہیں ہو سکی جس درجے کی یہ مستحق تھی وہ اللہ اللہ من ظلمنا اور جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اللہ ان کے لیے خود کافی ہو جائے وہ نیام الوکیل اور اللہ ہی بہترین ذمہ دار ہے اور بہترین کفیل ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا میں ہر قسم کے نقصان اور ہر قسم کے خلل سے معذرت چاہتا ہوں اور اللہ تعالی سے ہر قسم کی لغزش اور ہر قسم کی کوتاہی کے سلسلے میں مغفرت طلب کرتا ہوں وہ بہت عظیم ہے توبہ کرتا ہوں اور ایڈوانس یعنی پہلے ہی سے میں ہر قسم کی غلط باتوں سے رجوع کرتا ہوں اور ہر ایسی بات سے جس سے اللہ راضی نہ ہوتا ہو اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہو میں اس سے رجوع کرتا ہوں کہ قلم نے کہیں ٹھوکر کھائی ہو فکر اور دل نے کہیں غلطی کر لی ہو میں ہر قسم کی غلطیوں سے اللہ کے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور بندوں کے سامنے عذر پیش کرتا ہوں اور غلطی ہوئی ہے تو اس سے پہلے سے ایڈوانس میں رجوع کرتا ہوں میرے بھائیو غلطی سے رجوع کرنا اپنی غلطیوں کو ماننا اور پھر ان غلطیوں سے رجوع کرنا یہ ہمارے صلف صالحین کی صفت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو مسا شاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معذ بن جبل یا ابو مسا شعری رضی اللہ عنہما کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب تم کوئی فیصلہ کرو اور پھر تمہیں احساس ہو کہ غلط ہے تو اس سے رجوع کر لو فیم نمرا جات الحق خیر اتمادی فلبافل اس لیے کہ حق کی طرف رجوع کرنا باطل کے اوپر چلتے رہنے سے بہتر ہے یہ ہمارے علماء کرام کی ہمارے سیلف صالحین کی صفت رہی ہے کہ وہ بہت ساری باتوں سے انہوں نے آخری زمانے میں آخری ایام میں رجوع بھی کیا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اسی مناسبت سے ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے اور تمام ساتھیوں کو ہم اس کی تلقین کرتے ہیں خصوصی طور پر اہل علم حضرات کو کہ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس سے رجوع کر لینا چاہیے اور ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کوئی آیت کی بات نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اگر غلطی بھی کریں تب بھی اس پر استقامت کریں نہیں میرے بھائی لم وہ جہدن استاد کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں نے محنت کے سلسلے میں کوشش کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے وہ نقص وبنی آدم اصل نو اصلاح کی کوشش تو کی ہے لیکن بنی آدم جو ہے انسان جو ہے اس کے اندر کوتاہی ہی یہ اس کی اصلیت ہے اس کی طبیعت ہے تو کیا کرے آدمی غلطی کرنے کے بعد فی عفو الغفور الرحیم وہ مہربان اور مغفرت کرنے والا جو رب ہے اس کی معافی میں ہمیں امیدیں ہیں وہ معاف کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ آخر میں استاذ دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہر شخص مسلمانوں میں سے جو شخص بھی ان سطروں کو پڑھے اس سے درخواست ہے کہ میرے لیے غائبانہ دعا کرے اور میرے لیے یہ دعا کرے کہ میرا دین میری دنیا میرا انجام اور میرا خاتمہ بخیر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے حق پر ثابت قدم رکھے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے تلوار اور قلم کا جو جہاد اللہ نے جمع کیا ہے تلوار اور قلم کے ذریعے جہاد کے شرف کو اللہ تعالیٰ میرے لیے جمع فرما دے میری اچھائیوں کو قبول کر لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ کہ اللہ کی راہ میں اللہ سے اس حالت میں شہید ہو کر ملوں کہ میں پیش قدمی کرنے کی حالت میں ہوں نہ کہ بھاگنے کی حالت میں میں اللہ سے ایسی حالت میں ملوں جن کے بارے میں اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتا ہے اللہ کد حقو مربک وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طرف دیکھ کر اللہ تعالی مسکراتا ہے ان نہ رب کا ادا دہی کا الاآ دن حساب علیہ اور جب تیرا رب کسی بندے پر مسکرا جائے اس کے پر کوئی حساب نہیں ہے پھر اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہتے ہیں کہ جو کچھ آزمائشے اور جو کچھ مسائب ہم پر آئے اگر ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں تو یہ سب کچھ آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی عافیت نے تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اللہ تعالی آفیت کا معاملہ فرمائے اللہ وسلم وبارکیب ہل مصطفی وعلى آله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفقير لرحمه ربه وعفوه الله تعالى کی رحمت اور اللہ تعالی کی معافی کا محتاج ابو مصعب سوری ذوالقعدہ 1425 ہجری دسمبر 2004 یہ استاد ابو مصعب سوری حفظہ الله وفق الله اسره کا وفق اللہ اصرح کی درخواست ہے مسلمان بھائیوں سے مسلمان بہنوں سے ہم بھی اسی درخواست کے ساتھ ہر وہ بھائی اور ہماری بہن جو بھی ہمارے بیانات سن رہے ہیں ان سے یہی درخواست کریں گے کہ ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور اللہ تعالیٰ کی معافی کے مغفرت کے محتاج ہیں اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری صحیح کو حسنات میں تبدیل فرما دے اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے سعید وحابی بینا محمد وسہبی وبارک وسلم جزاکم اللہ خیرا وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ